أعوذ بالله من بسم الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیا تول الحکیم اکان لا سیاجو ان إلى رجل رجنہ انندیس مو لم سربی کا فی رو نل سیر گل سنفا لوبا کے خلاصے کے طور پر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالی نے جہاد کے مبارک حکم کو ذکر فرمایا ہے جو اس امت کے لیے اللہ تعالی کی ایک عظیم رحمت ہے اس لیے کہ جہاد کے ذریعے سے فتنوں کا قلاقمہ کیا جاتا ہے ظالمین کے ظلم اور شر سے امت مسلمہ کو بچایا جاتا ہے اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے وقت بھی لیتے ہیں ان کو فیس بھی دیتے ہیں اور ان سے اپنے جسم کا وہ حصہ کٹواتے بھی ہیں اور ان کے شکر گزار بھی رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جسم کا یہ فاضل حصہ یہ نقصان دہ حصہ کاٹا اور ہمارے بقیہ جسم کو اس سے حفاظت ہوگی ایسے ہی جہاد کے ذریعے سے اس معاشرے کے خطرناک پہلو کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں امن رہے ظالم اپنی منمانی نہ کر سکے پھر سورہ توبہ کے اختتام پر اللہ تعالی نے آیت نمبر 119 میں یہ بات کہی یا ایدینہ آمنق اللہ کہ اے مسلمانوں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہنا اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو ہر زمانے میں جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں اور جو حق پر اپنی زندگیاں کھپانے والے ہیں ان کا ساتھ دیا کرو اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو تو تمہارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہوگا اور پھر اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے ذکر کیا لقم رسول عزیز العلی ماحص المین اللہ تعالی نے اس امت کو ایسا نبی عطا کیا جو بہت ہی شفقت والا اور بہت ہی رحمت والا وماسلا کا اللہ رحمت عالمی اور پھر اس کی آخری آیت ہے حسب اللہ, اللہ علیہ توکل تو وہ ارب العرز احاجی سے مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس آیت کو سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام کو پڑھے گا ہر قسم کی آفات سے اور تکالیف سے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا جو صبح سات دفعہ پڑے گا شام تک ہر تکلیف اور پریشانی سے محفوظ ہوگا اور اگر شام کو سات دفعہ پڑے گا تو صبح تک ہر پریشانی سے محفوظ ہوگا حسبی اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے آلیہ ہی توکل تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ رب العرش عظیم اور عظیم عرش کا وہ مالک ہے یہ آیت سات دفعہ فجر کے بعد جو پڑے اللہ تعالیٰ مغرب تک ہر تکلیف سے اس کی حفاظت کرے اور جو مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ فجر تک ہر پریشانی سے اس کی حفاظت کرے اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قومی یونس کے توبے کو ذکر کیا کہ جب یونس علیہ السلام کے قوم نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے توبے کو قبول کیا اور اس پوری قوم کو قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کے توبے کی برکت سے ان کے گناہوں سے درگزر کر دیا توبہ ایک عظیم عمل ہے کہ مومن اللہ کے بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ استغفار اور معافی یہ بہت پسند ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کے مزاج کو ذکر کرتے ہیں کہ عموماً انسانی فطرت کیا ہے کہ انسان نہ شکرا ہے نہ قدرہ ہے قدردان نہیں ہے اس کو نعمتیں ملتی ہے قدر نہیں ہوتی اور نعمتیں چلی جائے کہتے او ہو, ہو اپنی نوکری صحیح نہیں کرے گا وقت میں نہیں جائے گا کام میں گڑبڑ کرے گا مالکان نے فارغ کر دیا اوہو ہو غلطی ہوگی جب نوکری ہوگی تو قدر نہیں کرے گا چلی جائے گی ہوئے ہوئے غلطی ہوگی اللہ کی نعمت ہوگی قدر نہیں کرے گا نعمت چلی جائے گی پھر رمضان میں روئے گا ہائے میرے روزے اور جب صحت مند ہوگا روزے رکھے گا نہیں بیمار ہو جائے گا پھر لگے گا ہائے زکات اور جب صحت مند ہوگا زکات نہیں دے گا وہ ہمارے علاقے میں ایک خان تھا میں ارسال قصہ سناتا ہوں وہ بیمار ہو گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی نا گھیرا ہو گئی اس اب اس نے کئی سالوں کی زکات نہیں دی تھی اب جب اس کو لے جا رہے تھے علاج کے لیے دور لے جاتے ہیں تو راستے میں اس نے کہا جی وہ پچھلے دس سالوں کی زکات دے دینا بھائیوں سے کہنے لگا نا بھائی خاموش تھے تھوڑی دور دور گیا پھر کہنے لگا وہ جی پچھلے دس سالوں کی زکات نہیں دی وہ دے دینا موت کے وقت پھر متقی بننا شروع ہو جاتے نا کہ میں بڑا نیک ہوں تھوڑی دیر بعد پھر کہا بھائیوں نے کہا بھائی ہم اپنی زکات دیں گے تیری دس سال کی نہیں دیں گے ہم کیوں دیں جب تو صحیح تھا دے ہم کیوں دیں بھائی تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ موقع دیتا ہے تو انسان غفلت میں چلا جاتا ہے فراموشی میں چلا جاتا ہے اور جب اس سے وقت نکلنے لگتا ہے پھر کہ یہ کیا ہوگا اللہ تعالی نے انسان کے اس ناشکری کے مزاج کو سورہ یونس میں ذکر فرمایا آیت نمبر بارہ میں ادامت سل انسان ازرو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دہانا لب بھی ہی اوقات اوقات او پھر ہمیں لیٹے بھی یاد کرتا ہے بیٹے میں بھی, بھی یاد کرتا ہے کڑے بھی پھر اس کے ہاتھ میں تصویر آ جاتی ہے ذکر کچھ دن آتے نا میں دیکھتا ہوں مسجد میں نمازی بڑھ جاتے ہیں بچے بھی آنے لگتے ہیں پھر پتا چلتا ہے جی ان کا امتحان ہو رہا ہے بچوں کا ان بچوں کے اسکول کے امتحانات ہو رہے ہیں سب نمازوں کے پابند ہو گئے دعائیں ہو رہی ہے بڑا اہتمام اور جدھر امتحان ختم چھٹی ایسے کہتے ہیں ماموں صاحب پھر آپ سے بھی کہتے دعا کرو ہم سے بھی کہتے مام صاحب دعا کرو اچھی بات ہے لیکن اچھائی میں راحت میں پھر اللہ کو بھول جانا یہ بری بات ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کو جب کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے لیٹے بھی کہے گا اللہ اللہ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور جب تکلیف چلی جائے مرک اللہ ہونا ایسا چلتا ہے جیسے کبھی ہم نے کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا پھر اس کو نور جہاں کے گانے یاد آ جاتے پھر اس کو میوزک یاد آ جاتی ہے پھر گانا گانے لگتا ہے اور تکلیف بھی ہوتا ہے اللہ اللہ مول صاحب کوئی وظیفہ کوئی اور وظیفہ بتائے کوئی اور وظیفہ بتائے پھر سارے وظیفے اس کو یاد آ جاتے اللہ تعالیٰ کہتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو ملکت اہلک دل قرون تم سے پہلے امتیں بھی نا فرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری فرما برداری پہ آؤ نافرمانی کے نتیجے میں گزشتہ قوموں نے کیا کیا قوم آج نے کیا کیا قوم سبود نے کیا کیا اور کیا قوم آج سبود دور کی بات ہے آج کے حالات میں دیکھ لیں کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے نافرمانیاں کی جنہوں نے سرکشیاں کی پانسیوں کے پندے پہ چڑھا دیے گئے گلیوں میں کھینچ لیے گئے جلیل کر دیے گئے ساری دنیا نے دیکھا ویب سائٹ پہ ساری دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے یہ انجام ہے برائی کا انجام برا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے قوموں نے جنہوں نے برا کیا ان کا انجام تم لوگ سنتے ہو اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے اور یہ تو اپنی جگہ جو ہم سنتے ہیں آج تو ہم دیکھ رہے ہیں آج تو ہمیں نظر آ رہے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور آج تم مجھا اللہ تمخلائے فی الحل اللہ تعالیٰ کہتے آج تم ہو زمین پر تم سے پہلے بھی جنہوں نے مستیاں کی تکبرے کی اللہ کے دین سے روگردانی کی کیا ہوا آج تم ہو اگر ہم نے کیا انجام وہی ہونا ہے جو پہلو کے ساتھ ہوا اگر اچھا کیا اپنے ساتھ اچھا کیا برا کیا اپنے ساتھ برا کیا اللہ اکبر ارفرما کہ دیکھو دنیا کی زندگی پر غرور مت کرو دنیا کی چیزوں کو پر تکبر مت کرو انسان نافرمانی کیوں کرتا ہے اس کے پاس کچھ دنیا آ جاتی ہے کچھ دنیا کی چیزیں آ جاتی ہے کچھ اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے کچھ اس کے پاس دولت آ جاتی ہے کچھ اس کے پاس منصب آ جاتا ہے وہ دھوکے میں چلا جاتا ہے کہ شاید یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا ایسا نہیں ہوتا یہ دنیا عارضی ہے اس کی حکومت بھی عارضی ہے اس کی دولت بھی عارضی ہے اس کی طاقت بھی عارضی ہے کتنے طاقتور کمزور ہو جاتے ہیں کتنے منصب والے منصب سے نیچے آ جاتے ان نما مثال حیات دنیا یہ دنیا ایسی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے آسمان سے بادی اترتا ہے زمین میں ہریالی آ جاتی ہے او خوبصورت زمین سرسبز و شاداب وہ پھول لگے ہوئے اے درختوں پر پھل لگے ہوئے او زبردست باغ بہترین اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی آندھی آتی ہے طوفان آتا ہے سارا ختم ہو جاتا ہے کا الم تلام جیسے کہ گزشتہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں سب پہ جاڑو پھیر دی جاتی تو اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا پہ کبھی غرور نہ کرنا اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ دنیا آ گئی تو میں نافرمانی میں لگ جاؤں میرے پاس منصب آ تو نافرمانی میں لگ جاؤں میرے پاس طاقت آ گئی تو میں اس کو غلط استعمال کرنے لگ جاؤں اس دنیا پہ دھوکا مت کھاؤ اس پہ اس پہ غرور مت کرو یہ تو اس لہلیہاتے کھیت کی طرح ہے جو ایک دن سرسب و شاداب ہوتا ہے اگلے دن جب اسے کاٹ دیا جاتا ہے وہ چٹیل زمینوں کی کچھ نہیں واللہ يدعو الى دار السلام اللہ تو اس جنت کی دعوت دیتا ہے جس کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں جس کی راحتیں نہ ختم ہونے والی ہیں جہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی جہاں کی راحتیں ہمیشہ کی جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی اللہ ہمیں نصیب فرمائے للین احسد الحسن جنہوں نے نیکی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں اچھا بدلہ ملے گا اور صرف اچھا نہیں ملے گا زیادہ زیادہ ملے گا اللہ اپنے شان کے مطابق دیں گے اور فرمائیے ایسے لوگ ہیں لا قطر ولا قطروں ان کے چہروں پر سیاہی نہیں آئے گی ان کے چہروں پر کبھی سلت نہیں آئے گی یہ عزت کے چہرے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جو اللہ کی اطاعت میں چلتے ہیں ان چہروں کو اللہ عزت دیتا ہے ان چہروں کو اللہ معزز بناتا ہے یہ چہرے کبھی کبھیل نہیں ہوں گے ان چہروں پر کبھی ذلت نہیں آئے گی اور دوسرے جنہوں نے برائی کی جنہوں نے نافرمانیاں کی ترحبہم پہ ان کے چہروں پر شلت چھا جائے گی آج نہیں چھائے گی تو کل آخرت میں چھا جائے گی اَلْ مجر مولب ہو جاؤ تمہارے چہروں پر آج ذلت ہوگی آج اس پر جو ہے وہ تاریخی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا اور یاد رکھنا ماں کانا حضل قرآن ائیترا یہ برآن گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہے والن تصدیق اللہ یہ اللہ کی سچی بات ہے یہ قرآن گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سچی باتیں ہیں یہ اللہ کی محکم اور مضبوط باتیں ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے جس نے رہنمائی حاصل کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الناس اے لوگ خدجات کو معاہدہ تمہارے پاس یہ نصیحت آ چکی اس سے بہترین نصیحت نہیں ہے وہ ہدن اور ہدایت آ چکی اس سے بہترین راستہ صحیح کوئی نہیں بتا سکتا وہ رحمت اور اللہ کی رحمت اس کتاب کے علاوہ کسی اور راستے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے یہ اللہ کے رحمتوں کے رحمتوں حصول کا راستہ ہے اللہ کے ہدایت کا راستہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرو اور آخر میں قوم یونس کا ذکر کیا کہ دیکھو یونس علیہ السلام کے قوم کو یونس علیہ السلام نے سمجھایا ان کو بتایا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی توبہ کی اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا اور ان کو آخرت کی ضلع سے بچا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے اپنی زندگی راہ راست پر گزارو اس قرآن کی تعلیمات پر چلو دنیا کی زندگی اور دنیا کی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رب اغفر وارحم انت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم